درسوں کے ناغے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آج درس قرآن کی یہ مقدس و محفل اور مبارک مجلس دوبارہ سجی مجھے یہ احساس ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو درس کا ایک ناگا بھی بڑا گراں اور شا گزرتا ہے الحمد للہ آپ میں سے کچھ احباب تو ایسے ہیں کہ اللہ نے درس قرآن ان کی روح کی غذا بنا دی وہ ہفتے کے یہ ایام اور دن گن گن کے کاٹتے ہیں شمار کرتے ہیں ہم اپنے حقیقی مولا مالک اور ساری کائنات کے داتا کا کس طرح شکر کر سکتے ہیں کہ اس نے ہم جیسے نالائکوں کم علموں اور کم فہموں سے اپنے قرآن پاک کی خدمت لی ہے من فضل اللہ علین و علس اکثر الناس لا یشکروں یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے مولانا روم نے غالباً ایک بات لکھی کہ نوکر غلام اور ملازم نمازی تھا مالک کو بے نماز تھا جس کے پاس کوٹھیاں، کاریں، مربع دولت گھوڑے نیمتیں یہ جو خدمت کر کے روٹی کھاتا تھا یہ پانچ وقت اپنا سر اللہ کے دربار میں جھكاتا تھا کہیں جا رہے تھے نماز کا وقت ہوا اس نوکر نے آقا سے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا پڑھ لے لیکن جلدی کرنا اس نے خوشبو سے خضو سے تجروں سے آئزی سے نماز پڑھنی شروع کی یہ بے عمل آدمی تھا باہر سے اسے آواز لگاتا ہے مر گئے ہو اندر تمہیں کسی نے پکڑ لیا کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا اس نے اندر سے جواب دیا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر بھی نہیں آنے تو یہ جو درس قرآن کی محفل ہے اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے ذالک کا من فضل اللہ یہ خاص میرے اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے اس سے اللہ نوازتا ہے اپنے پیاروں کو بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا ورنہ غالب کی جہاں میں آب روح کیا ہے بادشاہ کا مصاحب بن گیا ہے تو اس پہ اتراتا پھرتا ہے ورنہ غالب کو کون جانتا ہے دنیا میں تو ہم تو اپنے اللہ کا شکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کہ اس نے ہم جیسے نالائکوں اور بدعملوں عملوں سے اپنی کتاب کی خدمت لی ہماری دعوت ہماری تقریروں میں خطبات میں اور درسوں میں ایک ہی دعوت ہے اپنے عقائد اور نظریات اس کے مطابق بنائیے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ روشنی کا زمانہ یہ علم کا دور ہے اور یہ تحقیق کی دنیا ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنا یا یہ سوچ پیدا کرنا کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے لہذا ہم نے اس طرح کرنا ہے یہ علم نہیں جہالت ہے یہ عقل نہیں نادانی علم کا دور ہے تحقیق کی دنیا ہے تفتیش کا زمانہ ہے میرے باپ پہ وہی نہیں اترتی تھی میرے استاد پر بھی وہی نہیں اترتی تھی میرے مرشد پہ بھی وہی نہیں اترتی تھی میرا باپ میرا مرشد میرا استاد باوجود میرے قابل احترام ہونے کے منصب پہ میں ان کو فائز نہیں سمجھتا کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ دین بن جائے یہ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے اور وہ آمنا کا لال ہے میرا باپ قابل احترام ہے میرا استاد قابل احترام ہے میرا مرشد قابل احترام ہے ان کے پاؤں کی جوتیاں جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں میرے استاد کا مجھ پہ انعام ہے کہ وہ زمین کی پستیوں سے استاد اٹھاتا ہے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے لیکن میں اپنے استاد کو مرشد کو باپ کو اس منصب پہ فائز نہیں سمجھتا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا جو کہا صحیح کہا نہیں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ذہن میں آگے ہیں ذرا توجہ کیجیے دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو بات کرے اور اس کے آگے کیوں نہ کہا جا سکے ایسا کیوں ہے کوئی ہستی ایسی نہیں کہ وہ کہے تو مان لو اور پوچھو بھی نہیں کہ کیوں نہیں اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے اور وہ آمنا کے لال کی ہستی ہیں جسے انسانوں میں کیوں کوئی نہیں کہہ سکتا جب بھی کیوں کہے گا تو رب کہے گا یا <تصف> <تصف> او ہن نبیو لیما تو ہر ریمو اللہ اللہ کا جس شہد کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا تھا آپ نے حرام کیوں کیا یہ کون پوچھ رہا ہے اف اللہ ان کا لیما ازن تل یہ تبوک کے موقع پہ منافع آتے تھے آپ سے چھٹیاں مانگتے تھے میری ماں بیمار ہے میری بیوی بیمار ہے میرے بچے بیمار ہیں اور آپ ان کو چھٹیاں دیتے تھے میرے پیغمبر آپ چھٹی نہ بھی دیتے تو ان بے ایمانوں نے تیرے ساتھ جانا کوئی نہیں, کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں دا تھا دا تو ان کے راز تو کھلتے اب پردے پڑ گئے ہیں کہ ہم نے تو چھٹیاں لے لیے اف اللہ عنکا لیما از انتا لہم میرے پیغمبر میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن یہ تو بتا تو نے چھٹی کیوں دی لیما تو کیوں اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ منصب میرے نبی کا ہے یہ پوزیشن میرے نبی کی ہے کہ ان کے مقابلے میں کیوں نہیں کہا جا سکتا ان کے علاوہ کوئی بات کرے گا اس سے پوچھا جائے گا اس کی دلیل قرآن میں ہے حدیث میں ہے صحابہ کے اجما میں اور اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ سے اس کی کوئی دلیل ہے جس کے ہم مکل ہیں پوچھا جائے گا اس سے میرا باپ ہو میرا مرشد ہو میرا استاد ہو قابل احترام ہونے کے باوجود وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے نہیں ہر ایک غلطی کر سکتا ہے غلط لکھ سکتا ہے بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لکھ کے چلا گیا تو بعد والوں نے اس کی کتاب میں گڑبڑ کر دی ہے رد و بدل کر دیا اگر توریت میں رد و بدل ہو سکتا ہے انجیل میں ہو سکتا ہے زبور میں ہو سکتا ہے آسمانی کتابوں میں ہو سکتا ہے تو بزرگوں کی کتابوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتا تحریف نہیں ہو سکتی ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ جو لکھ کے جائیں وہ صحیح ہو غلطی نہ کرے دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بھی نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا انہی کا لکھا ہوا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہوا تو و تو انجیل میں ہو گیا اس میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے لوگوں رب کی کتابیں محرف ہو گئیں ان میں تغیر و تبدل ہو گیا تحریف ہو گئی تو بدل گئی انجیل بدل گئی زبور بدل گئی صحف ابراہیمی صحف موسوی تبدیل ہو گئے کتابوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے رد و بدل ہو سکتا ہے اس کائنات میں صرف ایک کتاب ہے جس کے ماتھے کا زیور ہے ذالکل کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے زبر و زیر میں کوئی فرق نہیں شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں شک کی گنجائش اس کے کسی کلمے میں کسی حرف میں حدیث آئے گی تو اس کی سنت دیکھنی پڑے گی اس کے راوی کون سے ہیں حدیث آئے گی تو دیکھنا پڑے گا کہ خبر واحد ہے یا خبر مشہور ہے حدیث مشہور ہے حدیث متواترہ ہے یا خبریں واحد ہیں اس کے راوی کون ہیں ضعیف ہیں صحیح ہیں کمزور ہیں کون ہیں یہ جو آپس میں راوی ایک دوسرے سے نقل کر رہے ہیں ان ندی ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ اسمائے رجال کی کتابیں کھنگالنی پڑیں گی راویوں پر جرا کرنی پڑے گی راویوں کی حقیقت حال دیکھنی پڑے گی سند دیکھنی پڑے گی اس دنیا میں واحد کتاب ہے قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کا لانے والا بھی امین ہے بھیجنے والا بھی امین ہے جس نبی پہ اتری وہ بھی امین ہے جن صحابہ کو نبی نے پکڑوا دی وہ بھی امین واحد کتاب قرآن نے یہی کہا ہے اٹھائیے سورت کاف پڑھیے گا سورت کاف سورت کاف کی آخری آیت پڑھیے فضکر بل میرے پیغمبر ان کو نصیحت کر فذکر ان کو سمجھا بال کس کے ذریعے بولو بولتے کیوں نہیں ہو فذکر بال میرے پیغمبر نصیحت کر کس کے ذریعے قرآن, قرآن, قرآن کے ذریعے فذکر بالقرآن من میں یخ وحید یہ کہا قرآن پاک نے ایک جگہ پہ صورت معاہدہ میں فرمایا یا رسولو بل ماں کا میر رب کا میرے پیغمبر پہنچا دے وہ باتیں جو اتاری گئی ہیں تیری طرف من تیرے رب کی طرف سے اس قرآن کو پہنچا یہ قرآن بھی آن کر میرے پیغمبر قرآن کے ذریعے نصیت کر اگر تیرے پیغمبر اگر آپ نے ایک بات کے پہنچانے میں بھی سستی کی نا تو ایسے سمجھیے گا آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کی ہے ایک ایک بات اس کی پہنچا یہ سورت مائڈا میں کہا اٹھائیے ابتدا اللہ شروع کرتے ہیں کتاب انہو علئی کا لے تخرجناس منزول و مات نور اے میرے پیغمبر یہ قرآن کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اتاری ہے لے تخن تاکہ تم لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید کے نور کی طرف لائے کس <تضح> کے ذریعے لانا ہے <تضح> کیا کہہ رہا ہے قرآن سورت ابراہیم کی ابتدا میں کتاب النزل نہ ہو الیک تخرجناس مینز المات الور ہم نے یہ کتاب اتاری ہے آپ کی طرف تا کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لائے اور سورت ابراہیم کی آخری آیت پڑھیے اللہ فرماتے ہیں ہاضہ لِلنَّاس یہ قرآن میرا خط ہے لوگوں کے نام حاضہ بلاگل لِلنَّاس یہ قرآن میرا پیغام ہے کس کے نام لوگوں کے نام ہاضا بلاگ الناس یہ قرآن پیغام ہے میرا لوگوں کے نام تو پیغام کا مطلب یہی ہے نا کہ جو اس پیغام کے وارث بنے ہیں وہ اس کو چھپا کے رکھے آپ جو کسی ایل چی کو پیغام دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف تو جا رہا ہے اس کو نہ بتانا جا کے ہاضا یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کے وارث بنے ہیں قرآن پاک کے علماء وہ نصیحت لوگوں کو کریں تو کس کے ذریعے سے کریں قرآن پاک کے ذریعے سے کریں پڑھئے گا قرآن قرآن کا ترجمہ پڑھئے گا جگہ جگہ قرآن اس کو بیان کرتا چلا جاتا ہے لیکن میں امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں حجت الودا ہے آپ کا آخری خطبہ ہے جو آپ نے حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں دیا ایک لاکھ سے زائے صحابہ ہیں اونٹنی پر کسوا اونٹنی پر نبی پاک سوار ہیں اور آپ نے وہ تاریخی خطبہ عرفات کے میدان میں دیا تھا کمال ہے خدا کی قسم اس خطبے میں اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں دیکھیے گا دنیا میں بڑے بڑے فرما روا ہوئے دنیا میں بڑے بڑے فاتح ہوئے دنیا میں بڑے بڑے پرچم کشاہ ہوئے سکندر جیسے لوگ دنیا میں آئے بڑے بڑے حکیم دنیا میں آئے دنیا کو فتح کرتا چلا گیا سکندر لیکن آخر میں آکے کے جب موت آئی نا تو سکندر بھی کہتا ہے بہت کچھ کرنا تھا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی موقع نہیں ملا میں وہ کچھ کر نہیں سکا ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا سکندر آدھی دنیا کا فاتح بن کے موت سے پہلے کہتا ہے جی مجھے بہت کچھ میں کرنا چاہتا تھا زندگی نے وفا نہیں کی ذل کرنین مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف پہنچ کے آخر میں یہی کہتا ہے جی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن جو دل میں تھا وہ میں نہیں کر سکا ہر پرچم کشاہ ہر فاتح یہی کہتا چلا گیا اور مر گیا کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں وہ کچھ نہیں کر سکا ارے میرے پیارے پیغمبر نے آمنہ کے لال نے صرف تیئیس سال کا عرصہ گزارا تیرہ سال مکے میں مار کھاتے ہوئے دس سال مدینے میں جنگیں لڑتے ہوئے بندے شہید کرواتے ہوئے اپنی زندگی سے اٹھاسی دن پہلے حالت صحت میں ایک لاکھ کے مجمع کے سامنے میرے پیغمبر اعلان کرتے ہیں اوے لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا میں نے جو کچھ بیان کرنا تھا میں اپنی نپٹی ادا کر چکا ادھر میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلے اور ادھر اللہ نے فرمایا الحکم لکم دی وہ دین جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنے ایسا دین ہم نے کسی نبی پہ مکمل نہیں کیا وہ دین جو قیامت تک کے لیے کام آئے میرے پیغمبر وہ ہم نے مکمل کیا ہے تو آپ کی ذات پہ مکمل کیے ہیں یہ تاریخی خطبہ میرے نبی نے عرفات کے میدان میں دیا اس میں میرے نبی نے فرمایا تھا ترک تو فی کو و فی روایتن تو میں تم میں دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے آپ نے فرمایا کتاب اللہ پہلے کس کا نام لیا میرے نبی نے ندبعا. کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی زندگی کا نمونہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی سیرت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اقوال چھوڑ کے جا رہا ہوں حکمت سے بھری ہوئی زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے اسی طرح میرے نبی کی سیرت بھی قیامت تک محفوظ وہ سیرت بھی محفوظ کرنے کا اللہ نے بندوبست کر دیا میرے نبی کی سیرت بھی محفوظ ہے کچھ فرمایا کیا کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں یہ زندگی سے اٹھاسی دن پہلے کی بات ہے عرفات کا میدان ہے نوز الحج ہے نبی پاک نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی وفات سے چار دن پہلے اس خطبے کے چوراسی دن بعد اپنی وفات سے چار دن پہلے اپنے قریب بیٹھے ہوئے صحابہ سے میرے نبی پاک نے کہا تھا قلم دبات لاؤ کاغذ لاؤ میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں لکھ کر دے دوں کہ ان پر تم عمل کرو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے حالانکہ نبی پاک عرفات میں کہہ چکے تھے کہ میں قران چھوڑ کے جا رہا ہوں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو ہوگے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے آج 4 دن پہلے نبی پاک کہتے ہیں لاؤ قلم دوات کاغذ میں تمہیں کچھ باتیں لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوو سناٹا چھا گیا ان میں حضرت فاروق آزم بیٹھے تھے انہوں نے جب نبی پاک کی یہ بات سنی تو فاروق اعظم بول اٹھے حسبنا کتاب اللہ حسب و نا کتاب اللہ نہ اللہ کتاب, کتاب, کافی کافی ہے, کافی ہے. کتاب, کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے نبی پاک نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ چنانچہ اس کے بعد چار دن آپ زندہ رہے آپ نے دوبارہ قلم دبات نہیں منگوائی آپ نے دوبارہ کاغذ نہیں طلب کیا اگر کوئی ضروری چیز لکھنی ہوتی تو پھر دوبارہ طلب کرتے یا حضرت علی کو کہتے بھئی عمر نے تو وہ بات کہہ دی ہے چل تو ہی لیا تو ہی لیا نہیں نہ فاطمہ سے کہا نہ حضرت علی سے کہا نہ عباس سے کہا بعد میں آپ نے کلمد آباد کاغذ نہیں مانگا معلوم ہوتا ہے نبی پاک صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے امتحان لینا چاہتے تھے کہ اٹھاسی دن پہلے والی چوراسی دن پہلے والی بات ان کو یاد بھی ہے کہ کوئی نہ میں جو ان کو کہہ چکا ہوں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے آج میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم سو میں سے سو نمبر لے کے پاس ہو گئے فاروق اعظم کہتے ہیں ہس کتاب اللہ ہس کتاب, کتاب, کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں اب کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے بھی یہی کہا میرے نبی نے یہ کہا فاروق اعظم نے یہ کہا اس سے آگے چلیے امام الامبیا فرماتے ہیں حالت صحت میں فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین اوئے لوگوں میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ کیا کرو عمل کرو دیکھیے گا نبی پاک نے اتھارٹی دی ہے نبی پاک نے سند دی ہے خلفاء راشدین کو کہ جو کام خلفاء راشدین کریں گے وہ کام بھی کیا بنے گا سنت سنت سنت علیہ کمب سنتی و سنت یہ جمعے کی پہلی آزان نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی یہ کس نے دلوائی؟ حضرت عثمان نے یہ سنت بن گئی یہ تراوی با جماعت نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی یہ حضرت عمر نے با جماعت کروائی تو یہ سنت یہ بھی معاملہ کیا بن گیا سنت ہو گئی اس کو بدت آپ نہیں کہہ سکتے کیوں نبی پاک نے ان کو سنت دے دی ہے کہ خلفائے راشدین جو کام کریں گے وہ کام کیا بنے گا سنت بنے گا نبی پاک نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو واضو بن نواز نوازز کہتے ہیں پچھلی داڑوں کو پچھلی داڑیں واضو وال نواز آپ نے فرمایا اگر تم سے یہ کوئی سنت چھیننا چاہے تو پچھلی داڑوں سے مضبوط پکڑ لو چک مار لو چک مار لو چک مار لو پچھلی داڑوں سے پکڑ لو اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیا ثابت ہوا جو قرآن کہے گا وہ مسئلہ ماننا ہے جو میرے نبی کی سنت ہوگی وہ ماننا ہے جو خلفائے راشدین کہیں گے Oh, وہ ماننا ہے ذرا آگے چلیے اس کو وسیع کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا, بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے اور میری امت کے تہتر فرقے بنے گے کلوار سارے کے سارے آگ میں اور جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ مگر ایک جماعت وہ جنت کی حقدار ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون سی ہوگی آپ نے فرمایا ماں نا لائیے وا صحابی ماں نا جس رستے پہ میں چلا اور جس رستے پہ میرے صحابہ چلے جس رستے پہ صحابہ چلے جو جماعت اس رستے پہ چلے گی وہ جماعت کامیاب ہوگی اب معلوم ہوا کہ جس مسئلے پر صحابہ کا اجما ہو جائے, صحابہ کا, اجماع ہو جائے صحابہ کا اتفاق ہو جائے وہ مسئلہ بھی کیا بنے گا دین بنے گا دین بنے گا دین بنے گا جو قرآن کہے گا وہ دین ہوگا جو میرے نبی کی سنت کہے گی وہ دین ہوگا جو خلفائے راشدین کہیں گے وہ دین ہوگا جس پر صحابہ کا کیا ہو جائے گا اجماع ہو جائے گا وہ دین ہوگا چلیے میں آپ کو ایک حدیث سناوں اور یہ مسئلہ حل کروں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قاضی بنا کے ایک علاقے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اس علاقے میں جا کے فیصلے کرو تم جج ہو تو جب یہ جانے لگے تو نبی پاک ان سے پوچھتے ہیں قیفہ تقضی فتقی فیصلے کس طرح کرو گے کوئی معاملہ آ گیا فیصلے کس طرح کرو گے حضرت مواز کہتے ہیں اکزی بے کتاب اللہ اکزی بے کتاب اللہ سب سے پہلے دیکھوں گا اللہ کا قرآن کیا کہتا سب سے پہلے اس کو دیکھوں گا اکضی ب کتاب اللہ نبی پاک نے فرمایا معاذ اگر معاملہ ایسا ہو مسئلہ ایسا ہو اللہ کے کتاب میں قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے حضرت معاذ کہتے ہیں اکضی ب سنت رسول اللہ تو پھر فیصلہ کروں گا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نبی پاک کے احکام کے مطابق نبی پاک کے فرامین کے مطابق نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے معاملہ ایسا پیش آ جائے جو قرآن میں بھی نہ ہو میری سنت میں بھی اس کا حل نہ نکلے پھر کیا کرو گے حضرت مواز کہتے ہیں آج تاہے دو بے رائی آج تاہے دو بے رائی پھر اپنی رائے سے اجتحاد کروں گا خود سوچوں گا قرآن کے کسی اور مسئلے سے اس پر قیاس کروں گا پھر خود سوچوں گا اجتہاد کروں گا اپنی راہ سے اجتہاد کروں گا جب انہوں نے یہ جملے کہے نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سینے رکھ کہا تجھے علم مبارک ہو یا اللہ تیرا شکر ہے معاذ نے جبل کے سینے میں ت نے وہی باتیں ڈال دی ہیں جو اللہ کے رسول کے سینے میں تھی میں بھی تو یہی کہنا چاہتا تھا جو معاذ نے جبل نے خود کہہ دیئے تو کیا کہنا چاہتے ہیں معاذ ابن جبل کوئی معاملہ پیش ہو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا بے کتاب اللہ پھر بے سنت رسول اللہ دیکھئے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہمارے درست نظامی میں یہ جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں ان میں ایک کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اصول فقہ کی ایک فقہ کی ایک اصول فقہ کی کہ فقہ کے اصول کیا ہیں ذابطے کیا ہیں ان اصول فقہ کی کتابوں میں پہلی کتاب ہے اصول شاشی پھر نور الانوار انوار ہے پھر اسامی ہے پھر آگے یہ کتابیں چلتی جاتی ہیں دیکھیے یہ کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں سارے مولوی پڑھاتے ہیں دو بندی بھی بریلوی بھی یہی کتابیں ایک ہی کتابیں ہیں دوبندیوں کی بھی بریلویوں کی بھی مدرسوں میں سارے پڑھاتے ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ نہیں بتائیں گے آپ کو میں بتا رہا ہوں مدرسوں میں وہ پڑھاتے ہیں طالب علموں کو سمجھاتے رہتے ہیں چار ہیں قانون شرع کے کتنے ہیں اتھو شروع ہوں کتاب خدا گواہ جب بھی مدرس شروع کرے گا کتاب شروع ہوگی اصول شرع کے کتنے ہیں چار یعنی مسئلہ ثابت